باپ بارد فارا فنیر کے یوبن جب زم بس بز سکون دار را را دے, دے استعمال پیش کی چکم ورگی داغے استعمال شیرے دادی کر کے جسوں کو جوڑیا ہوا پک اپ میں گرو روپس کو رشی ویری بات نے سمت سلام کی داغے پناف کی کمرا جمشی نہ فتح بھی سکی نا فراغ بابن حضر عثمان قل حضر ابن قل حضر استعمال و یا مہارا مت خلفیلت خن کی راؤزر جاویر نیم الدام الخل نبیلامی بہترین پکڑے دام سرا چا مت ہدا سفت مفت دامت چا دار فل ہاس فین امر ند دیو جن چلی پلی سات مو دے ساتر دیونا ہاتھتے دنیا ردامت ہا فینف سی ہیرا اور بیان تو فضرت فینف سی دے نام خطابی حاض کر کے دامت ہزارت رائے سے اقتصاد دے پھر امور اور درمیان روی خوشح دے اور ترک دے دن تلزات دنیا آدم رمت فتل دنیا کی او دا خارج لفاشی نویز گر گئی توان دمت د المر دے فراغت تبدل نور ادا تشذل ریکی مفيد عند فارد بدم نظام محفي نفسي اذا دا حاصل ده حد ثنام غريب تیاری سے اس نے ابراہیم قرہ تھا مصلا صحیح نے کہا کہ مجہور مت سکدار فراق دے جائز دے کن سواد گئی چوکھا مجمے بنے دی دا. نو سرات و و حرام سراتو سرام تلسی سرا دلا ہر ہر امر کر ان جا ردرانو کال اندر سسول کال امن اکر سمن اور راتری جمع تو میں نکلی دی خوراک کہا چوراک کو پڑھ رہا یا آپات یا بل بت بودار شیر کا ملے پکی دکھ گندرم پکی دا فل تزلنا نہ بات کر کے مختصف مسجد نے بھی فلاک رباجی بلکہ مجامے شامل تھے مجامے راؤش را بہترین یہ تارے راؤ شپائی کی سبزیات نہ سرکاروں نہ مخصوص خدا گے فار ابھی تو جا سبزی بہت میرا خان کن بان سبزی کہ آگے بہت میرے معافیا ہم دل بقول خبر کا شاس خدی کیبزیاں تو ترکارونا فکار اکر روا جدید دیگر ابوڑ کے دیگرہ اشارے اکنے باز اکنے مصداق ابو دیگر مرغور تھا موجودہ سلام اگر صاحبی ترکارو <سؤال> جائے <سؤال> یا کا بدبوزار جاتری نزدیکی کی سو کر چلا ٹکڑی شاعر اللہ تعظیم محمد اعظم شا دہا میں تف نہیں کی بیت تو دے یا چلاڑ ٹکڑی قبلی طرف تھا خراب شہرت قمت کے میری تندیف رہتی بے نعنے اللہ قیم دا حدیث ترجہ سے اعتبار مطلب عورت اقبال اس اعتبار دوڑ مر دے بے اختنامی راضی اور تفنائنے ہمانہ کلام حاض البرت یا جو خوراک سبزی بدبوارنا خبر حرام نا حرام شیر بے جی ان منتنا نا چاچو فلاک ہو سب جاتوں بدبو دار جتنا سنا سنگ جماتا دیکھے کی پیاس ہو گئے ملے بکے دا کہ آپ کر کے سڑی پر پا زخم پانی بدبودار دوائی پھر دانت شیو بد گزارکی کافس حاضری کرنا بدی کے موجود چاہ بد میری شیو بدبدار تو انسوار کے شنڈگی کی جی دام بدبوار دی موقع بدبودار دار بہرالم زید محض زمانے مضبوط کردے زمان اراکات داخل شم محسوس اسلام بید اسلام موس ختم اکر من اکر جا دی جماس کرا کوئی ربا قضا صلاه سجده سمر کے وصول سے نبی سے یہ کہ ذکره درাজি کی زمیر کلہ چ من ختم شجئے تو قرار نبی نے صلاه سم فوقت رسول اللہ والله لا توچ نیادہ کا اسم بہدتم قسم اور ما تولا صرا کے لا ما ترا ساریس طال فخطرو کلہ چ ما لا صرا تن مال الرسلاس نبی نے السلام لا پہنستری بر کتاب گت نے دیکھ کر کے رسید کتاب دینا پی پلغت کے دیت رجوع کی جاویل اصول وارا دا کتاب رو مہادی ترجوقات سم عالمی وہ کہ ابن لو اگر سڑے عالمی جامل والا مناسب دا دا جی. سڑے کیڑی سدر کرنا سینتڑی دے دینی کی چیزیں اگر آدت دید چاہا تڑھا سو بوسن سین تڑ لو مارو سولہ سینگی دن گرب نا چیڑ سین گرب کی سینا سر سین تڑل بیماری دیوتا کار خبر سینا دن سینیا میں سلام چیز ان کا فراقر جماعت نمازنا چاہو جمع دیکھی کہ مسلمان تھا وقال ان کن تناباغ کے لیے امی تو ہماد کی امی تو ہمارے خوسرا البسر وسوم تنظیدہ نہ ماروا فراق جیز خجمات سلمنا سے ملی منع کرے افراد دو گرا مگر جائز نہ صرت نہ پکوان کی چپاخش مدبی خار اب دو مت کے شریک ہو سبنوں شرع ابن ہم بن سالا تو بوزک خیال سلمان و منمین نا وبارک افیاس کی ان تام مدرف جنسوخ خراق جائز دے ان تامن اکرہ رسول <سؤال> اللہ عام اخرنے تام جنبی سب پڑ رہا تو